الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا البياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فرات وسلام کا نب یا نور اہل و مرحبا سن چودہ سو پینتیس نے ہجری کے مبارک مہینے رمضان المبارک کی پہلی شب ہمارے پاکستان میں الحمدللہ مدنی چینل جو ہے دعوت دا اسلامی کا ایسا منفرد شعبہ ہے رضان دنیا کے کون کون سے خطے میں کون کون سے علاقے میں دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں الحمد رمضان المبارک کی پہلی مبارک شب کی مبارک اور پرمسرت گھڑیاں ہیں اور نیکیاں کمانے کے خوب خوب اجر حاصل کرنے کے تقوا اپنے دلوں میں بسانے کے لیے جاگزنگ کرنے کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کرنے والوں کے لیے بہت پیارا موقع الحمد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو تمام امت مسلمہ کو اس باہر رمضان المبارک شریف کی گھڑیاں مبارک ہوں آئیے ہم مل کر یہ پلان کریں یہ انٹینشن بنائیں یہ نیتیں کریں کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ از ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا ایک مثبت تبدیلی کی طرف ایک مثبت ترقی کی طرف نیکیوں میں ترقی کی طرف روحانیت میں ترقی کی طرف گناہوں سے بچنے میں ترقی کی طرف اور یہ جو اپرچونٹی ملی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل کے کرم سے یہ موقع مل گیا ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے یکسوئی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ شاء اللہ از اپنی آخرت کی تیاری کے عمل میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے الحمدللہ للہ حزب روایت جب رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی جو جیسی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور اس شاقان رسول آخرت کی تیاری کے لیے جتنے زیادہ مستعد اور سرگرم عمل ہو جاتے ہیں میرے امیر اہل سنت کی الحمد للہ طبیعت مبارکہ ہے تربیت مبارکہ ہے تو یہاں بھی مدنی چینل میں بھی ایک خاص سما بن جاتا ہے گہما گہمی ہو جاتی ہے اور امت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ علم دین انہیں سكھانے کے ليے سنتوں کی خدمت کے لیے عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی چینل کی جو مجلس ہے مدنی چینل کی جو ٹیم ہے یہاں کا جو مدنی عملہ ہے یہ مستعد ہو جاتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں اراکین شعور ہیں نگران شوراں ہیں خصوصاً امیر اہل سنت میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ چونکہ ان پر کیفیت رمضان شریف کے مبارک دنوں میں مخصوص طاری ہوتی ہے تو ان اس کا سایہ ان کے مریدوں پر بھی پڑتا ہے تو مدنی چینل بھی بہت زیادہ متحرک ہو جاتا ہے جو ہم عام بھی لوگوں سے آڈینسز سے جو ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی ہم یہ کمنٹ سنتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو مدنی چینل کی ایفٹ ہے اصلاح امت کی یہ الحمدللہ اس کا ایک الگ ہی بہار ہوتی ہے اس پر بلکہ بہار پر بہار ہوتی ہے تو اس بار بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے جو سلسلے کیے ہیں تو اس میں ایک انفرادیت یہ جو ہمارا تقریباً سوا دس بجے کے قریب جوشن اس کی خاص اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو مدنی چینل کا جو بہت ہی زیادہ ایکسکلوسو پر فیض, فیض کا دریا بہانے والا سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ جس میں امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی طبلہ حضرت علامہ مولانا محمد علی ستار قادری دامت بارکاتم العلیہ یہ اپنے معلوماتی اور حکمت بھرے مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں عام فہم انداز میں ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کوچنگ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کی باتیں بتائی ہوئی سچی بات تو یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں دیکھا گیا ہے ہم جو آبزرو کرتے ہیں اور ذہن کے میں بےوس ہو جاتی ہیں جا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی زبان مبارک سے کی گئی نصیحتوں پر جس طرح سے عمل کیا جاتا ہے جتنے پیمانے پر عمل کیا جاتا ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اب یہ محتاج تعارف ہوگا مدنی چینل پر اس کے نظارے دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں تو اس میں مدنی چینل کی تیاری مدنی مذاکرے کی جو تیاری ہے اس کی گہمیں گہنیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی علم دین کی بہاریں نظر آئیں گی انشاء اللہ تعالی از بزرگان دین کی سیرت کے مبارک گوشے اس میں سے بھی ہمیں مہکتے مدنی پھولوں کا گلدستہ ان شاء اللہ تعالی از میرے مرشد کے پیارے ہمارے نگران شورا ان کی زبان مبارک سے ملا کرے گا انشاء اللہ تعالی از کبھی کسی مطالعے کا ذوق بڑھانے کے لیے مطالعے کا شوق بڑھانے کے لیے علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے یوں بھی ہوا کرے گا کہ کبھی کسی کتاب کے بارے میں کسی بک کے بارے میں یہ ہمیں مدنی پھول ہتاف فرمائیں گے ماشاءاللہ میرے مرشد کے پیارے ہمارے نگران شورا الحمد للہ انہی کے دیکھے ان کے انداز میں انہی کی نقل اور انہی کی اداؤں کی جھلک ہے نگاہیں چکا الحمدللہ الحمد اسٹوڈیو کی طرف تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرے میں جو مدنی مذاکرے کے لیے بہت ساری ایسی ایفٹس ہوتی ہیں کہ جو شاید مدنی چینل کے ناظرین کو وہ اس طرح سے نہیں معلومات ہوتی ہوں گی ان کو کہ مدنی مذاکری کا جو سامنے کا حصہ ہے یعنی جو سٹیج کے اوپر امیر اہل سنت بیٹھے ہوتے ہیں مدعالفطہ اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں دیگر اہم ذمہ داران موجود ہوتے ہیں وعلیکم السلام مزاج شریف اچھے ہیں آپ کو سلام جاوید بھائی ٹھیک ہے جزید بھائی آپ کیسے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے کیمرہ مین اسلامی بھائی آپ کی مزاج شریف رمضان مبارک ہو آپ سب کو آپ کو مبارک آپ کو مبارک اللہ خان آپ کو مبارک ہو زاہد بھائی ایم سی آر رمضان شریف کی آمد مبارک ہو الحمد للہ ربی اللہ تو آپ نے پوچھا خیریت الحمد للہ یہ رب العالمین اللہ کلی حال اب رمضان مبارک آ ہے الحمد اللہ تعالیٰ کی رحمت حال امید ہے کہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے آج آئے یہ دعا کر انشاءاللہ شاء اللہ شاذرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حجت اللہ میں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ جو حیامانی قوت ہوتی ہے یہ تیزی سے ملکی یعنی نورانی قوت میں تبدیل ہوتی ہے ایسے اور ان میں رمضان البارک بھی کہنا نہیں بے شک بڑی رحمت بھری یہ گھریاں ہوتی اللہ ہیں اللہ اچھا اللہ آج ایم سی آر آج وہ امیر علیہ سنت نے چاند کا جو منظر دیکھا تھا دی دی تو چاند کا منظر غالباً براہ راست ہم نے آنر کیا ہوگا نا اگر وہ امیر سنت کے چاند کے دیکھنے کا منظر اگر مل جائے نا آبھی جو مغرب کے وقت تو آج ہم ادنی جنرل کے ناظرین کو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ امیر علیہ سنت کا جو چاند دیکھنے کا جو منظر تھا وہ آنیر کریں گے ابتہ مدی چلے کے ناظرین کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ بھی کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر علیہ لیے سنت کی آمد ہوگی مدنی مذاکر کا سلسلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ یعنی کہ میں نے معروضات تو پیش کیے ہیں صحیح سوال بھی ہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں یہ جو یہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ کچھ جھلک ہی دکھائیے میرا ذہن یہی تھا کچھ آپ اپنے تھاٹس ہیں اور یہ تذکرہ میں نے کیا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ سیرتوں میں بھی گوشے ہیں کیا ہیں یہ آپ تفصیل سے بتائیں گے اور کیا ذہن ہے کیا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے لے کر آئیں گے رنگ برنگے مدنی پھول ہیں اتنا تو میں عرض کرتے دیکھیے یہ ہم کیا کیا ہیں کون ہم جو ہے نا مدنی مذاکرے کی گویا کی ایک طرح سے جو باپا کی آمد سے پہلے جو ایک پیچھے سے جو چل رہا ہوتا ہے جی ابھی ہم حاضر ہیں ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں یہ پورا ایک سسٹم ہے جو کہ یہ ابھی سوالات اور یہ جو ہمارے ویڈیوز وغیرہ جو آتی ہیں یہ اس کو چیک کرتے ہیں الحمد اور پھر کچھ بات سیز ایسی ہوتی ہیں جو مجھے بھی چیک کرنے ہوتی ہیں اور ہمارے اماد مدنی آتے ہیں اصل تو ہمارے مدری مذاکرے کے جو مین ذمہ دار ہیں اماد مدنی ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاء ہیں لیکن بعض جگہوں پر کچھ مشاورت کا سلسلہ رہتا ہے کیونکہ ہمارے مدھیہ کے ناظرین کے جو سوالات آ رہے ہوتے ہیں وہ آنر کرنے ہوتے ہیں یعنی اتنا بڑے پیمانے پر اسلائی حکومت کی ایفٹ ہو رہی ہوتی ہے اتنی یعنی یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جو مدنی چینل کے ناظرین جو ہے پردے پر دیکھتے ہوئے ایک پسند پردہ بھی چیز ہوتی ہے پردے پر بھی الحمدللہ ہمیں بہت بڑی ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے احتیاط کے مدنی پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں کوالٹی اوتھینٹیکیشن یہ نظر آ رہی ہوتی ہے سنت کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اہل اپنے پر حکمت انداز میں عوامی پر عوامی ذہن اور اس کے مختلف ڈائمنشن اور گوشوں کا جائزہ لے کر ہمیں جواب عطا فرما رہے ہیں تو یہ تو وہ ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے پردے پر نظر آ رہا ہے اور غالباً وہ ہے جو اسکرین کے پیچھے ہو رہا ہے اور یہ بھی اتنا کچھ ہو رہا ہے نہیں دیکھیے کوئی بھی جس سے کہ کوئی شب کسی اگر آپ کو کسی اچھے گھر میں رہنے کے لیے بھیج دیا جائے جی جی تو جو آپ کو ایک خوبصورت تازہ خوبصورت اور مکان بنا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیفینےٹلی وہ کوئی مطلب ویسے اتر کر تو نہیں نہ گیا ہوتا اس پیچھے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے آ, سمجھے کہ پورا ٹیکنیکل ایک شعبہ ہوتا ہے کیمرہ مین ہوتے ہیں ڈائریکٹر ہوتے ہیں فیچر ہوتے ہیں ساؤنڈ انجینئر ہوتے ہیں ساؤنڈ میکنگ ہوتی ہے کیمرہ مین ہوتے ہیں پورا ایم سی آر سسٹم ہوتا ہے अच्छा, अच्छा, ہماری کال سینٹر ایکٹیویٹ ہوتی ہے ہمارا یہاں پورا ورکنگ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے کال یہاں آتی ہے جیسے کہ ہم برائے رہا کال نہیں دے رہے ہوتے ہمارے مریضوں کے ناظرین کو تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ویسے ہوتا ہے ہماری لیٹ ہو جاتی ہے لیکن اب کی کال ہے اس سے پیج کی کالز ہوتی ہیں کچھ ایڈوانس ویڈیوز ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہمارے مختلف جو شعبہ جات کے جو اسلامی بھائی اپنے مطلب کام میں ہوتے ہیں مدمہ کی تیاری میں ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں بیچتے ہیں تو وہاں مختلف لیئر بھی تو بنی ہے نا ساتھ اس میں یہ بھی احتیاط کا پہلو ہوتا ہے بعض یہ اوپر کیونکہ ہر شخص کی انڈرسٹینڈنگ ویسی ہی ہو وہ تمام احتیاطوں کا تقاضا رکھتے ہوئے بول دے بازوات یہ کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہوں گی بولتے ہوئے دقت کر جاتے ہوں گے کوئی چیز کسی کا نام نہیں لینا ہے وہاں نام لے لیتے ہوں گے ایڈٹ ہوتی ہے نا جی ایڈٹ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہے سوال کروانے والوں کی اس طرح کی تربیت ہو ضروری یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تو سوال اب بھیج دیتے ہیں لیکن اب انہوں نے جو سوال بھیجا ایز اٹ وہ سوال آن نیئر ہو جائے یہ ہو جائے یا نہ ہو کم از کم یہ تربیت ان کی تو ہونی چاہیے جو سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو یہ میں کوشچن ریز کروں گا تاکہ مدنی چینل کو کہ ناظرین کو بھی کچھ نہ کروں میں آپ کروں گا تو ان شاء اللہ امیدیں شروع ہو گیا سبحان اللہ کیا خوبی آبد اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں دے یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ سسٹم بھی ڈیولپ کیا گیا ہے یہاں کی جو ہے جو یہاں کے مختلف شعبہ آپ کے اسلامی بھائی ہیں کیا چیز آن ایئر ہونی چاہیے شرم کیا چیز احتیاط کے کیا کیا پہلو رکھنے چاہیے تو یہاں جو فلٹر لگے ہوئے ان فلٹر کی بھی ظاہر ہے کہ تربیت کی گئی ہوگی یہ تربیت کہاں سے کروائی گئی ہے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہوں دیکھیے بیسیکلی تو یہ کہ ہماری ایک بنیادی تربیت گاہ تو امیر سنت کی صحبت ہے اور جس مدنی مذاکرے میں آج ہم شامل ہیں اظہار جی جی جی جی جب شروع اس ماہ رمضان دس ماہ رمضان کو ہمیں چھ سال پورے ہوں گے ٹھیک ہے مدنی پینڈل کو تو, تو, تو اب شروع سے جب ہم کرتے رہے ایسا تو جی تھا جی نہیں کہ مطلب جو بھی ہمارے یہ سسٹم ہمارے اسلام آباد چلا رہے ہمارے راہد بھائی ہیں یہ ہمارے سعید آباد کے نگران پھر یہ ہوتے ہوتے ہوتے آج ہمارا بولو پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یہ دیکھتے ہیں سنبھالتے ہیں ہمارا یہ اسلام ہے تقریباً دعوت اسلامی کے مبلکین کچھ ماضی ماحول سے کپ ان ٹچ رہے وابستہ رہے کچھ باہر سے آئے اور انہوں نے یہاں پر وہ ان کی ایک اپنی پیچھے سے ایک ان کی ایک اپنا ایکسپیرینس تھا تو جب شروع جب مرضی کے اندر جب شروع ہوا تو اس وقت ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی شہزاد بھائی کو یاد ہوگا کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب شروع شروع میں آپ بھی آئے تھے آپ کو بھی شاید چھ سال پورے ہونے والے ہیں تجربہ آپ کا طریقہ دعوت اسلامی کا یاد ہے یہ جاوید بھائی ہمارے آئے تھے شروع میں ماشاء اللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بار بار ہے یہ جب ہمارے جاوید بھائی ماحول میں آئے تھے تو اس وقت جاوید بھائی کے یہ مطلب مدنی اولیا نہیں تھا لیکن آج الحمدللہ للہ جاوید بھائی کا مدنی ہولیا انشاءاللہ اللہ بھائی کا بھی مکمل طور پر جائے گا جب پورا رمضان ہم مونے رہیں گے اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اچھا تو یہ مطلب چیزیں ہیں تو یہ شروع سے مطلب تھا کہ تری کیونکہ یہ ایک دعوت اسلامی کے لیے چینل تو نہیں چیز تھی تو ایکسپیرینس جو تھا یہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس والے لوگ آئے پروفیشنل لوگ آئے جو مطلب جو چینل کا تجربہ رکھتے تھے پروڈکشن کا ایکسپیرینس رکھتے تھے تو لیکن طریقہ تو کہ دعوت اسلامی کا اپنا تھا اور ہم مغنی چینل پر دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز لانا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے کہ چینل کس طرح ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر بغیر عورت کے بغیر موسیقی کے اور فر ایڈورٹائزمنٹ کے ایک چینل چل سکتا ہے پھر ساتھ ساتھ ایسا چل سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کی جو روٹین ہے میں جی جی جی نہیں کہتا کہ ہنڈریڈ ہم اپنی روٹین ہے اسٹوڈیو بیس جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں ابھی بھی جی جو کچھ ہو رہا ہے بعض سلسلے وہ ہیں بعض باتیں وہ ہیں جو کہ بیسیکلی دعوت اسلامی جو اس کام کا حصہ نہیں تھی وہ چینل کے ساتھ نکی کی دعوت کا ایک حصہ بنی لیکن دعوت اسلامی کی اپنی جیسا بھی ایک ہے اب یہ اعتکاب جب چینل نہیں تھا تب بھی یہ پورے ماہ رمضان کا احتکاب ہوتا تھا آخری شرح کا اتکاف ہوتا تھا اس وقت بھی امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دو ٹائم ہوتے تھے لوہر کا بھی ہوتا تھا اور ترا کے بعد بھی ہوتا تھا تو وہ جو روٹین تھا وز اسلامی کی تھی نا وہ چلتی رہی آپ کی میری گفتگو جاری رہے گی آپ پوچھتے رہیں گے لیکن کم از کم اسلامی بھائی کچھ آ گیا وہ چلے پہلے مدی چلے گئے نادر میں آپ کو دکھاؤں کہ آج امیر علیہ سنت نے جو وہ ساؤنڈ ہے یہاں پر نہیں کلیئر بات کر رہے ہیں اب تو مندی چلے گا ڈالیں گے سامنے لائیو ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں یہ یہ بھی جو ہے نا یہ ہوگی اب مطلب وہاں سے ہماری مووی آئے گی اب یہ سسٹم پر ہمارا وہ مووی آ گئی لیکن اب ساؤنڈ ساؤنڈ لانا ہے یہ پورا کام ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے یہ سلائم بھائی ہیں یہ پورے مل کر کام کرتے ہیں اور یہ سسٹم لگاتے ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں جی جاوید بھائی اوکے جی تیاری ہے ایک منٹ کرو کر آج میں آپ کو ارض کروں مدنی چلے کے ناظرین کہ یہ مطلب مجھے سمجھیے کہ ہمارا مدری مشورہ چل رہا تھا شام کو تو پھر مجھے میسج آیا کہ چل چاند کی دعوت آئی ہے چل دی چاند دی دے ہلال ٹھیک ہے کہ چلے رمضان کا مبارک ساتھ چلیے ہم رمضان رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے تیاری تھی تو پھر الحمدللہ میں پہنچا مگر مشورے سے آپ کو میں نے سوچی تھی کہ مجھے بلاوایا ہے آپ کا میرا مشورہ تو چلا تھا ہمارا ابھی یہی جو ہمیں کیا کرنا تھا مشورہ ہو رہا تھا کیا چھپانا علی جا آپ نے بتایا نہیں اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میں پھر دوڑا پہنچا اچھا تو یہ منظر تھا جا رہے تھے چاند رمضان وباڑ کر چاند دیکھنے کے آئیے مدیچر کے ناظری وہ کیا لمحات تھے وہ کیا کیفیت تھی میں بھی چینل پر اس پر تو میں حاضر تھا لیکن ایز مووی میں بھی آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم دیکھوں گا چلائی زندگی میں پھر کو کیا رمضان ہے آ گیا ر ہے آ گیا ردان ہے آ گیا رضان ہے،, ہے آ گیا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو آزیمشان ہے تجھے پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم ہے کہ خدا نے تجھے می کے خدا نے تجھے آ گیا رمضان ہے آ رمضان ہے رمضان ہے رمضان ہے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سماغ نور نور فضل رب سے مو ہر طرف اے برقع ماں رمضارہ آمتوں ماں رمضارہ آمتوں برکتوں کی کان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت کمر اب لو یہ کیا کیفیت ہے یہ دیکھیں نا یہ چاند دیکھنا اور پھر یہ رونا گریہ اور یہ دیکھیں نا انداز دیکھیے چاند دیکھنا جو ہے نا اس میں تو پہلے امیر سنت ہم سے نیت کرائی کہ یہ واجب کفایا ہے نا Hmm. تو ایک عبادت کی نیت مرحبا بن گئی تو یہ ماشاء اللہ ایک نیت بنی اور نیت بننے کے بعد پھر ہم نے چاند کی زیارت کی رحمت للہ میرت کے آپ شاید اس کیفیت پر سلام کر رہے تھے دیکھیں ایک شخص کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں اس کے اندر کی کیفیت اور اندر کے جذبات کیا ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ وہ ہر شخص اس کا ادراک نہیں کر پاتا یہ غالباً کیمرہ مین ہمارے اس وقت قریب آنے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو چاند ان کے کیمرے کے اندر آ جائے ہے چاند نظر آ ہے کیمرے میں نظر آ رہے دو دو دو م. م. ان کا سیٹ ہو رہا غالیبند کہاں ہاں ماشاء اللہ دیکھئے ہلاڑے چاند نظر آیا یہ اس واضح ہو گئے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت منظر تھا یادگار گویا کہ میں سمجھتا ہوں منظر تھا یہ میموریبل اب یہ جو رونے کی کیفیت تھی تو میرا اپنا ایک جو گمان گیا میں اپنے گمان کی عرض کر رہا ہوں میرا گمان امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے جو آپ نے اپنے اس میں لکھا ہے رمضان مبارک کے عنوان پر ہی کہ آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی آنکھ چاند دیکھ کر آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخ تک کھڑی تھی کیونکہ یہی جو کیسے تھے نا میرا سنت یہ مدین منورہ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک جگہ شعر شعر لکھا ہے جی جی جی کہ مدین آئے تو ساتھ آیا غم جدائی کا جی ہم اشک بار آئے تھے اشک بار چلے گہری جی جی جی جی وابستگی گہری محبت مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی ایسا معزز مہمان آپ کو یہ کہہ کر کریم شفیق اور مطلب لٹانے والا انعامات اور انجرام کی بارشیں ایک لٹانے والا آئے اور آپ کو پتا ہوگا ابھی ایک دن رہ گئے اب دو تین چلے گئے تین دن چلے گئے تو یہ ہوتا نہیں عید عید کے دنوں میں کیسی لوگوں کو خوشی ہوتی جیسے ایک عاشق رمضان کو کہہ رہے کہ یہ کہ اب یہ چاند تو نظر آیا لیکن اب یہ چاند نظر آتے ہی کیا روز ایک ایک ایک ایک کر کے یہ دن گھٹے چلے جائیں گے اور آخری کاری رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو جائے ابھی بھی کیفیت ہوتی ہے البتہ آج کس کے شہر سے ہم لوگ ہیں براہ راست آج ان شاء اللہ چھٹا بابل اسلامی سے پنجاب ہے دھابی جی تو ضلع کھٹا ہو گیا باب الاسلام جی اور یہ گلزار طیبہ جی ہاں سرگو تک گلزار طیبہ کہا جاتا ہے تو یہ دو جگہ سے کچھ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اسپیسیفکلی جو دونوں جگہوں سے لائن کی ابھی کنیکٹ نہیں ہوا اچھا مطلب وہاں ہے تو صحیح نا ہماری وہ سسٹم سارا پہنچ چکا ہے چلے انشاءاللہ شاء اللہ ان کریب ہم اپنے بھابی جی والوں کو بھی کریں گے کوشش کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ گزار طیبہ والوں کو بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد اپنے ساتھ ملانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کالس وغیرہ کی کیا رکھے گا اچھا یہ جو ویڈیوز ہے ساری چیک ہیں ابھی چیک کر رہے ہیں پائپ لائن میں جو پروسس کا حصہ ہے اس میں صلو علی اللہ تعالی عنا محمد حاضر کروں جی جی آپ کے بارے میں ایک رمضان المارک کی مبارک گھڑیاں ہیں آتی ہیں شیاطین قید ہو جاتے ہیں علماء سے ہم نے سنا ہے نیک بننے والے نیک بنتے بھی ہیں نیکیوں کی تعداد رفتار میں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا جو دوسری سائڈ بھی ہے وہ کہ گناہ کرنے والے گناہوں پر بھی کمر بستہ رہتے ہیں چتان بھی قید ہے اور گنا بھی ہوئے جا رہے ہیں گنا کرنے والے گناہ کر بھی رہے ہیں。تو اس پر بھی تو کوئی مدد نہیں پھولے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ہوتے ہیں گناہ اصل میں گناہ تو ایسا نا کہ ہماری ایک روٹین ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہیں فرمائیں ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے اور لیکن یہ بات آپ نے غور کیا ہوگا کہ رمضان مبارک کے آنے یہ تو آپ نے دیکھا گناہوں میں کمی آتی ہے اور جیسے ہی جیسے آپ دیکھیے کہ آج میں مدی چلنے کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا فیل کریں جی تھوڑا محسوس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہاں مطلب کہ غروب آفتاب ہونے کے بعد ہی تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر ایک فیل کرتے ہو گے اور کچھ ایک مطلب تھوڑا سا جیسے آپ کو جیسے یوں سمجھیے کہ آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ میں عبادت کر لوں قرآن پڑھ لوں آہ تراوی پڑھنی یعنی کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر پانچ وقت کی فرض نماز پڑھنے کے لیے اس کو ایک معاذ اللہ ایک تھوڑی سی وہ مطلب وہ ایک تکلیف وہ اپنے اندر ایک وہ رکاوٹ محسوس کرتا ہے لیکن ماشاء اللہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو تراوی کی طرف جس کی رغبت ہوتی ہے آپ غور کیجیے اسی طرح جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد کی پہلی سب کی طرف جاتے ہیں قرآن پاک نکالتے ہیں قرآن پاک کھولتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں مرحبا اور آپ نے غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی اسلام پہ دیکھے ہوں گے جو ماہ رمضان کے اندر سر کو ٹوپی پہن لیتے ہیں صحیح جب وہ ماحول میں نہیں ہوتے تھے دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھے ہم दी दी. تو جب رمضان مبارک آتی تو ہم وہ کی دکان میں جائے گا نعتوں کی کیسے لیتے تھے اب کار چلاتا تھا میں تو اپنے کار کے اندر پھر میں کے کیسے لگا لیتا تھا تو یہ حالانکہ میں ماحول میں نہیں تھا میں دعوت اسلامی کو پہچانتا بھی نہیں تھا نہیں عظمت ہے اور یہ ہے کہ اس ماہ میں مطلب کہ یہ نہیں کرنا اس ماہ میں یہ نہیں کرنا اس ماہ میں یہ نہیں کرنا تو ایک ماہ کی اپنی عظمت اس ماہ مبارک کی اپنی برکت ہے کہ ایک عام آدمی کرتا شلوار پہن لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی یوں سمجھے کہ خاص پورتا شلوار باقاعدہ کیونکہ ایک دو بھی ہوں گے تو وہ تھوڑا واشنگ وغیرہ, وغیرہ کرائے گا استری وغیرہ کے اہتمام کرے گا ٹوپی وغیرہ نکال کے اہتمام رکھے گا جان نماز جو, علمائی جو, علمائی جو میں پڑے ہوں گے وہ نکال لیے جائیں صحیح گے حالانکہ ننگی زمین پہ سدا کہنا یہ مستحب ہے زیادہ کار ثواب ہے البتہ ایک جو روٹین ایک روٹین ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ایک ہے تو یہ فرق پڑتا ہے لیکن ایک ہمارے ہمارا بھی موجود ہے وہ ہمارا نفس عمارہ جو گناہوں پر ابھارتی ہو نفس کی جیسے نفس کی قسمیں ہیں نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارے نفس لوامہ جو کہ آپ اللہ نہ کرے مطلب جیسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا غلط ہو جاتی ہے تو وہ ملامت لاتی ہے یعنی کہ آپ کو یہ فیل کراتی ہے آپ کو احساس کراتی کہ یار یہ ہو گیا السلام علیکم الحمدار احمد بھائی آ گئے کیسے احمد متنی رمضان مبارک ہمارے اماد بھائی ہیں جو ہمارے یہ مدنی مذاکرے کو پورا آل اور دیکھتے ہیں اچھا یہ آپ کا جھنڈا لگ گیا اچھا مزاج شریف اچھا اماد بھائی اماد بھائی ذرا دیکھ لیجئے گا سسٹم کو پورا مجھے بتائیے گا کیا پوزیشن ہے ہم تب تک مندی چلیں گے ناظرین کے ساتھ مرحبا. مرحبا تو آپ امانی ذہن کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں اور اچھا کیا بھی بہتر ہوگا مگر اس وقت اگر ہمارے ناظرین کال کرنا چاہے تو ان کی کال بھی لے سکتا ہے کیا خیال ہے کیوں وہاں پاس آور گا بہت سطح مت یہ ہے میں دیکھ رہے ہوں کہیں کہیں اور ہمیں کال کریں اور تو کوئی سی بات ہو تو ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے اپنے سلسلے میں فرسٹ ٹائم آئے اب تو رمضان شروع ہوا ہے اب تو دیکھتے رہیے اگر, اگر بالکل کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آئے مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم مفتی صاحب کون لے لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ شاء اللہ تعالیٰ رمضان آ ہے الحمد للہ رمضان آیا ہے اور ہمارے آج شب جشن ولادت غوث اعظم ہیں رسمۃ اللہ تعالی علیہ جی آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عوام کا جو انداز ہے جس سے ان کے قلب میں جو عظمت رمضان ہے محبت رمضان ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے ظاہر پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے دل میں بہت زیادہ عظمت ہوتی ہے ہمارے دل میں شاید اس انداز کی اس طرح کی لیکن ہوتی ہے تو اس پر آپ کو مدنی پھول عطا فرمانا چاہ رہے تھے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ رمضان کی عظمت رمضان کی جو برکتیں ہیں اور شیطان کا قید ہونا اپنی جگہ پر ہے نفس نفس پر آپ کو ارض کر رہا تھا تو نفس امارہ میں عرض کر چکا نفس اللوامہ جو کہ ہمیں ندامت کی طرف ابارتا ہے پھر بندہ توبہ کرتا ہے اصل میں نفس نہ نفس میں تغیر ہے چینج ہے اور یہ مطلب اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ آدمی جیسے کہ بار بار عبادت کی طرف آئے جی جی بار بار توبہ کی طرف آئے جی جی نیک صحبت میں رہے تو اس کی جو نفس عمار آ جائے نا اس کو گناہوں پر ابھارتی ہے وہ چینج ہونی شروع ہو جاتی کنورٹ ہوتی ہے نفس لواما کی طرف کہ پھر لب ایک وقت آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ تو بہت شوق مطلب ایک یوں سمجھے کہ یہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو تھوڑا سا توجہ کریں گے تو شاید ہمارے ہزاروں لاکھوں ناظرین میری بات سے متفق ہو جائیں گے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ یہ چینج آ جاتا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کچھ لمحوں پہلے گناہ پر ڈٹھائی تھی اور ایک ایک آدھ دن کے بعد ہی کوئی سا ماحول مل جاتا ہے کوئی سی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی سا بیان سن لیتا ہے کوئی سی خلبی کیفے تبدیل ہوتی ہے کہ وہی شخص جو فجر کی نماز قضا کرتا تھا اور اس کو اس بات کی فیل بھی نہیں تھی کہ نماز قضا ہوئی ہے مگر اگلے لمحے کو ایسی اس کی کیفے تبدیل ہو جاتی ہے کہ جب اس کی فجر کی نماز خزا ہوتی ہے تو وہ مطلب سر پر ہاتھ تک بیٹھا تک یار کیا ہوگا یا اللہ مجھے معاف کر دیا اللہ معاف یہ کیا ندامت پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر تو نفس امارہ یہ چینج ہوتا ہے نفس لوامہ کی طرف ٹھیک ہے اب نفس نفس لباما جو ہے جی جی اس پر بھی اگر بندہ کوشش کرتا رہے تقوا نیکی پرہیزگاری کی طرف جاتا رہے تو پھر یہ نفس لوامہ جو ہے نا یہ نفس مطمئنہ کے سانچے میں ڈھلتی ہے جس کا قرآن پاک میں بیان ہے یہ قرآن پاک میں ان نفسوں کے بیانات ہماری شریعت میں یہ بیانات موجود ہیں تو مطمئنہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے نفس مطمئنہ جیسے کہ ایک مطمئن نفس یعنی مطمئن نفس کیا ہے اور مطمئن نف کو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا یا ایتو نفس المطمئنہ اے مطمئن نفس اے والی نف ار جی ارجعی ربی کی لوت آ اپنے رب کی طرف ار جی الا ربی کی ریتم مرد وہ تج سے راضی تو سے راضی, تسے راضی آن اللہ بد فِي عِبَادِي عبادی جَنَّتِي داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں اچھا ہمارے استاد صاحب ہمیں واقعہ سناتے تھے جی جی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سینہ صدیق اکبر عبداللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بارکاہ رسالیہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ کتنی پیاری ہے سبحان اللہ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جب آپ کا انتقال ہوگا تو فرشتے سے ہی آیت پڑھ رہے ہوں گے ہے اس مبارک بشارت ملی نہیں یہ تین تو آج اس مبارک ذات کا تذکرہ میں نے کرنا تھا وہ دو ذاتیں تھیں ایک تو صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میرے ذہن میں تھا اور پھر آج بالخصوص ہمارے گوشت پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ کی جو آج ہے مدنی چینل کے ناظرین ان اللہ تعالیٰ ہم روزانہ آپ کو سلسلے میں کیونکہ یہ مدنی چینل کی یوں سمجھے کہ آپ مدنی مذاکرے کی جو ہماری تیاری کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہماری حاضری بھی ہوگی اور ہم یہ دیکھتے بھی رہیں گے سنتے بھی رہیں گے کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں سے مشورے بھی کرتے رہیں گے یہاں ضرورت ہوتی ہے بیٹھنا ہوتا ہے تو ایسی صورت حال کے اندر ہم کو یہیں سے لے کر چلتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کی کورس بھی لینے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم روزانہ آپ کو کسی نہ کسی شخصیت کے بارے میں وہ تعارف بھی پیش کریں گے ساتھ ہی ساتھ ان اللہ تعالیٰ مقصد المدینہ کی کسی ایک کتاب کا تعارف بھی ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے جیسے ہمارے دوسرے شہر جہاں سے ہمارے مدنی چینل میں جو اسلام پہ کنیکٹ ہوں گے ان اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی آپ کے ساتھ ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے چلائیے سوال ایسا کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوں میں ٹیکسی باڑے پہ چلا رہا ہوں اپنی گاڑی بھی نہیں ہے اور ابھی میں صبح سے کلوں کوئی کام ہی نہیں لگ رہا ہے پتا نہیں کیا چکر ہے ماں میں کوئی وسیپہ بتا دو ہم وہی پڑھیں گے یہ ہم سے وظیفہ مانگ رہے ہیں سے وظیفہ بھی مانگ رہے ہیں یہاں میں سوال میں ایک اضافہ بھی کرنا چاہوں گا کہ وظیفہ تو انہوں نے مانگا ہے لیکن اگر اس طرح ہمارے ساتھ ہو کہ ہمیں بر وقت روزی نہ مل رہی ہو یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا تو اس وقت ہمارے اپنے احساسات کیا ہونے چاہیے اس طرح ہو گیا تو اب صبر کریں کیا کریں اس حوالے سے میں مدنی پھول بھی چاہوں گا سر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا وہ میں ارد کر دیتا ہوں وہ پیارا مدنی پھول میں نے پڑھا تھا وہ مدنی پھول یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے اپنے رب تعلا کے حضور اسباب کا کشکول بنا کر حاضر ہو جا اسباب کا کشکول کشکول جو مانگتے مانگنے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جی جی اپنے رب کے حضور اسباب کا کشکول بنا کر یا اپنے رب کے رحمت کے حضور اسباب کا کشکول بنا کر راضی ہو جا اس دن کی تیرے اس دن کا جو رسک ہوگا اللہ تعالیٰ تیرے اس کشکول میں اپنی رحمت سے ڈلوا دینا ہے نا بات سمجھ لائیں گے اب تھوڑا <سلام> سا ہماری اصلوں سے جو ٹیکسی میں نے ہماری کلیکٹو کلیکٹو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب روزگار کے لیے دیکھیے روزگار کے لیے آنا یہ تو ایک ٹھیک ہے لازمی شے ہے سسٹم ہے کائنات کا کہ ہم روزگار کے لیے گھر سے نکلیں گے کم کریں گے معاشی ہماری جو کیفیت ہوگی وہ ہم اپنے اختیار کریں گے اور سب کے الگ الگ ہیں اب یہ کہ کس کو آج روزی ملنی یا نہیں ملنی یہ وہ نہیں جانتا ٹھیک ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر اعتماد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح تو پیشہ فرمایا کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا جس کا رسک ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو اب ہمارے یہاں جو رسک کا ایک جو کانسپٹ ہے نا وہ نوٹ ہے کاروبار ہے نوٹ پیسہ آنا آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ ان سے مرا یہی ہے کہ کوئی گاہک نہیں لگا سر نوٹ کے ذریعے ہی وہ کوئی چیز خریدے گا راشن خریدنی ہے تو اس کے بدلے اس کو نوٹ دینی پڑے گی اوور آل دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہوا دے رہا ہے اللہ تعالی پانی دے رہا ہے اور مطلب کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو رب کریم اپنی رحمت سے بندے کے جو جینے کے بنیادی اخبار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرما رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دو چیزیں جو جو روزگار ہوتا ہے تو اس میں انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے توکل کرے اور اس میں میں اپنے ہمارے جو سائل محترم ہیں ان کو ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ میں نے جو بات کتابوں میں پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اللہ اب آپ یہ غور کر لیجیے کہ رزق اڈا پاتا ہے دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ غروب اے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی شہری کا وجہ سے ختم ہوا نا تو یہ ہے طلوع فجر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کا واج ختم ہونے تک سورج نکلنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے اللہ تو میں یہ بھی عرض کروں گا ہمارے ساعر محترم اور ان کے ذریعے ان کے تو جو بھی مطلب اس معاملے میں جو ایک بچارے تشویش میں ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ایک تو توبہ استغفار کریں استغفار کرنے سے جیسے انہوں نے وظیفہ بھی مجھے کہا کہ کوئی کا پڑھنے کا دیں تو استغفار اگرچہ کوئی اس کی تفصیل اگر نہیں بھی آپ لے پاتے کوئی بڑا استغفار نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم اتنا کہ لیجیے است الفیر اللہ استر اللہ،, اللہ،, اللہ یہ بھی استغفار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانا اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا جب آپ استغفار کریں گے تو استغفار کرنے سے اللہ تعالی رشتوں کو شادی عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتوں کو وہ اپنے بندے پر مزید بڑھاتا ہے تو استغفار کیجیے کثرت کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے ایک آپ کو ایک وقت بتایا وہ اشراق و چاش کی نماز سے بھی رسک میں کوئی شادگی ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں وہ ان شاء اللہ تعالی اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہ تو بہتری کی صورت پیدا ہوگا ایک وجیفے تھے پورا پیکج ہے الحمد للہ پورے پیکج کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اچھا صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ دو دین بزرگان تذکرہ کرنے کا اگرچہ جی کچھ نہ کچھ تذکرہ الحمدللہ وہ ہو گیا ہے تو اس میں یہ آس کرنا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے سوالات تو تین مجموعی میں آپ سے کرنا چاہوں گا مفتی صاحب بھی جہاں شامل ہونا چاہیں مفتی صاحب آج مفتی صاحب ہیں مفتی صاحب آنر ہیں مفتی صاحب لائن پر مفتی صاحب وہ سوال سنائیے ٹھیک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ مفتی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں مدینہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا آپ کیسے ہیں رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو آپ کو آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے ہم جی چلائیے کر رہے ہیں اگر اس پہ یہ مال رکھا ہوا ہے اس پہ قرضہ ہے یا ادھار کا مال ہے اس پہ زکاط لگتی ہے یا نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے مال ہے وہ قرضے کے طور پہ رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں مفتی صاحب کیا فرما دیں آپ اس صورت میں مال پر زکوات کے متعلق میری آواز بالکل صاف نہیں ہے اچھا حمان بھائی حمان بھائی دوڑا رہے ہیں میں ارض کر رہا تھا مفتی صاحب وہ کسی یہ سائل ہم سے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مال جو ہے وہ ہمارے پاس قرض میں رکھا ہوا ہے یعنی ادھار رکھا ہوا ہے اب اس پر زکات ہوگی یا نہیں ادھار میں جو مال رکھا ہوا ہے جی پر جی جی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کریڈٹ خریدا ہوگا انہوں نے اس کا یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے جی زکات کی اشیاء پر ہے ایک طریقے سے زکات تمام چیزوں پر نہیں ہے مالی تجارت ان چیزوں میں سے ہے کہ جس پر زکوت ہے ان سے چھ چیزیں ہیں تقریباً سونا دوسری چاندی جس طرح کرنسی کسی بھی شیپ میں ہو مطلب روپے میں ہو ڈالر میں ہو یا دھیرم دھیرار میں ہو کے بعد تجارتی ہو گئی اس کے بعد مال تجارت اور اس کے کے بعد چرائی جانور بعض مخصوص جانور ہیں جن پر زکات ہوتی ہے ہر جانور پر نہیں اب بال پوچھ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ مال تجارت ہی نہ ہو اگر یہ مال مال تجارت ہے تو قابل زکوٰۃ ہوگا قابل زکوٰۃ ہونا اور چیز ہے اور اس پر زکوت بھی ہو یہ معاملہ ہے شاید دیکھی جاتی ہیں کہ اگر یہ ما کل سے زائد ہے حاجت سے زائد ہے یہ جب اپنی زکوٰ سے متعلق بیلنس شیٹ بنانے بیٹھیں گے تو پھر یہ اپنا حساب لگائیں گے کہ اس پاس کتنا آتا ہے کتنا جاتا ہے کیا لین دین ہے یہ کلائد ہے زکات ہوگی اگر کہ انہوں نے ادار خریدا ہو مفتی صاحب وہ معذرت کے ساتھ یہ اصل میں وہ مسئلہ چل رہا تھا اور ہم سوئچ کر گیا امیر سنت کی طرف تو جی آپ ذرا سا پھر رشاد فرما دیجیے باپا ہم وہ بابا ہم سبھا کی طرف چلے جاتے ہیں باپا کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں جی بابا ہماری توجہ گئی تھی کہ اس وقت شرعی مسئلہ چل رہا تھا اور اس وقت ہم سوئچ کر گئے آپ کی طرف اور یہ غلطی ہو گئی جی ہاں یہ غلطی ہو گئی ہم ہم مسئلے کی طرف جا رہے ہیں ہم بابا مسئلے کی طرف جا رہے ہیں سوفیل بھائی باپا کے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو باپا کی آواز کی دیر آنے شروع ہو جائے گی ہمیں جنرل اچھا باپا کا مائک ذرا چیک کر لیجیے گا یہ کیمرے کے مائک کے ذریعے آواز آ رہی ہے یا باپا کے مائک کے ذریعے آواز آ رہی ہے باپا کا اسنازر چیک کر لیجیے توفیل بھائی بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں نہیں آ رہ نہیں آ رہاٹ نہیں ہوگا ان شاء اللہ مسئ کی طرف جا رہے ہیں بابا مسئلے کی طرف جا رہے ہیں جی مفتی صاحب آپ اگر جواب ابتداء سے ہی عطا فرما دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ بیچ میں ایک گیپ بھی آ ہے یہ صاحب مناسب خیال فرمائیں ساحل نے سوال ادھار مال کے متعلق کیا ہے پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو مال ان کے پاس ہے یہ قابل زکات ہے یا نہیں آج ہر چیز یا ہر مال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو قابل زکوات ہے اس پر زکات صحیح اچھی چیزیں ہیں جن پر زکات ہوتی ہے سونا چاندی پرائز مالے بجارت اور چرائی کے جانور تو ممکن ہے جس مال کے بارے میں انہوں نے سوال کیا وہ مال تجارت ہی نہ ہو صحیح تو اگر وہ مال تجارت ہو تو اتنا وزور ہوگا کہ وہ مال قابل زکوٰۃ ہوگا لیکن اب قابل زکوٰۃ مال پر بھی دیگر شرائط کو دیکھا جاتا, جاتا ہے مثال کے طور پر اس جی پر جو قرض ہے وہ اتنا زیادہ جی جی تو نہیں کہ یہ مال مستغرک ہو جائے یعنی یہ مال کم ہو جائے اور قرض زیادہ ہو جائے تو کو نکال کر حاجت اشیا کو نکال کر اس, اس مال کو دیکھا جائے گا جو قابل زکات مال ہے اگر قرض اور حاجت اشیا سے زائد ہو تو اس پر زکوات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یعنی اس پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مال جو ہے وہ زکوات کے مطلب آپ سمجھے کہ ایسا مال ہے کہ جس پر زکات کے اقام جاری ہوتے ہیں اس پہ زکات ہوتی ہے یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زکات نہیں بنتی اور اس کے بعد بھی دی ہم اس کے شرائط دیکھیں گے پھر جا کر کوئی چیز طے ہوگی کہ اس کے اوپر زکات بن رہی ہے یا نہیں ماشاء اللہ مفتی صاحب مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا خیر عطا فرمائے آم، آم، بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ الحبیب علیہ مدی جنگ کے ناظرین الحمدللہ للہ از بچل اس وقت فیضان مدینہ میں ہمارے متعقب اسلامی بھائی کہہ سکتا ہوں کہ امیر اللہ سنت کا انتظار کر رہے ہیں کہ امیر سنت کی آمد ہوگی اور ان اللہ تعالی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا سوال جواب کا ان قریب اب شروع ہوا چاہتا ہے سلو الحبیب اللہ تعالی آج, آج ہم پہلا سوال جو چلائیں گے اس کی کچھ جھلک دکھائیں آپ کو دکھائیں یہ پورا سوال ہی دکھا دیں آپ کو بڑا دلچسپ سوال ہے ایسا امیر سنت سے سوال کرنا ہے نا ارے مدی چین کہ ناظرین کو پتا چلے آج یہ سوال ہوگا پاپا سے اچھا نہیں اگر میرا خیال ہے کہ نہیں دکھ دکھائی جائے کر کے سکھانا اس کی ایک الگ شارٹ دکھاتے ہیں ایسا نہ بعد میں دیکھتے ہیں باپا کو لو باپا کو لو سرد باپا کو لو مائک کو بعد میں دیکھیں گے پاپا کی طرف چلتے ہیں آپ کیا دکھانا شاہ نہیں مبارک یہ ایسا بس وہ ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہ سوال کے اندر دکھائی ویسے ایسا کھانے پینے کی چیزیں مطلب چینل پر آئے گا تو ناظرین کو بھی خوشی مل کر تھوڑا یہ فل اسکرین پہ نہیں دکھائیں گے وہ اصل پٹی کے وجہ سے کچھ چھپا ہوا اس کے پیچھے پڑے فول فل اسکرین دکھائیں دکھائے تھوڑا سا ایسا کر کر کے نظر آئے کہ کیا چیز دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بس ایک شارٹ ہے با وہ ختم ہو گیا آ جائے واپس آ بس کھانے پینے کی چیزیں کچھ دکھائیے سوال جو ہے وہ باپا آئیں گے تو پھر کر لیں چلے ان شاء اللہ حبیب مدری چین کے ناظرین خوصد خوصد آ, الحمدللہ للہ ازوجل مقصود المدینہ آ, ہمیں بہترین سے بہترین کتابیں چھاپ کر دیتا ہے اور ایک کتاب میں آج آپ کو تعارف کرواؤں گا وہ کتابیں توبہ کے توبہ کی روایات اور حکایات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب میں توبہ کے متعلق روایات بھی ہیں آیات بھی ہیں روایات بھی ہیں اور حکایات بھی آپ کو توبہ سے متعلق اس میں ملیں گی ایک سے ایک واقعات ہیں کس طرح کس کی توبہ قبول ہونے کے واقعات ہوئے یہ کتاب مقت المدینہ سے حاصل کیجیے ان شاء اللہ تبارک و تعالی بے شمار اس کتاب سے برکتیں حاصل ہوں گی ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ مقت المدینہ سے بھی مختلف مختلف لے سکتے ہیں یہ کتاب یہ کتاب طلب کی جا سکتے ہیں مفت المدینہ سے ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو لے سکتے ہیں یہ ارشاد شرمائے کہ توبہ رمضان کیا کوئی خاص تعلق محسوس کیا آپ نے جو یہ توبہ سے متعلق آپ کتاب چوز آپ نے کی ہے یا ابھی آپ کو اس طرح کا ریلیشنشپ یا لنک بھی کر رہے ہیں بیان کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے اور پھر ایک سوال میں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ توبہ کی روایات تو ماشاءاللہ اللہ آپ نے یعنی اس کتاب کے عمومان میں وہ شامل ہیں حکایات شامل کرنے میں کوئی خاص مقصد ہے کوئی اس کا خاص فائدہ پیش نظر رکھا گیا ان دو کوشچنس کے آپ جواب بتا سکتے ہیں اصل میں میں نے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب منہاج العابدین میں اس بات کو دیکھا تھا کہ جب بندہ عبادت کی طرف چلتا ہے تو جو بہت بڑی رکاوٹ اس کے آگے آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی نہرت ہوتی ہے تو جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عبادت کے راستے آسان فرما دیتا ہے عبادت کے راستے کھول دیتا ہے عبادت کے دروازے کھول دیتا ہے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے آج رمضان عمارک کی پہلی رات ہے رحمت بھری راتوں کا آغاز ہو چکا ہے عنایتوں بھرے لمحات ہم پاتے ہیں تو سچی توبہ بالکل کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس سے اس سے گناہ یا ہی نہیں اب جیسے کہ یہ ایک بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اب اسی کتاب کے صفحہ بہت چھیانوے پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے بیس سال تک اللہ کی عبادت کی پھر بیس سال تک نافرمانی فرمانی کی پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے وہ گمزدہ ہو گئے اور کہنے لگا اے میرے خدا میں نے بیس سال تک تیری عبادت کی اور بیس سال تک تیری نا فرمانی کی اگر تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی تم نے ہم سے محبت کی ہم نے تم سے محبت کی پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا ملت ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا تو نے ہماری نافرمانی کی ہم نے تجھے محلت دی ملت اور اگر توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے تو یہ غور کیجئے کہ الحمدللہ للہ توبہ کے متعلق یہ بہت ہی پیاری جیسا بھی حکایت ہے تو سچی توبہ کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے آئی امیر سنت کی طرف مزید بڑھتے ہیں ماشاء اللہ امیر سنت جشنِ ملادت بہت سے اعظم یادیں لیے